کیا جانتے سامنے نظر آ رہی ہے سر پہنچتا ہے پکڑے تھوڑا آسر نہ پڑے گا آسر نہیں اثر پڑتا ہے ماق شوٹی پہ جی داخل شروع محمد البین القدین پچھلی دفعہ شاید پچھلی دفعہ کے اصلاح نفس پر بھی یہ تھا اس دفعہ پر تو ہے کہ دنیا اور آخرا کی ساری مشکلات کا حل اصلاح نفس میں ہے پچھلے ایڈیشن پر بھی تھا دنیا اور آخرا کی ساری مشکلات کا حل اصلاح نفس میں ہے دراصل دنیا اور آخر کے جملہ مسائد اور مشکلات جو ہمارے لیے پیدا ہوئی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمارے نفس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے رد عمل میں دوسرے انسانوں اور معاشرے کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں ہمارے نفس کی کوتاہیوں کے رد عمل میں یا ہمارے نفس کی کوتاہیوں پر جو اللہ تعالی کی ناراضگی ہو رہی ہے یا اس کی وجہ سے یا تو ان کوتاوں کے خلاف جو رد عمل لوگوں نے معاشرے میں کیا ہے اور یا ان کوتاہی کی وجہ سے جو ہم نے اللہ کی ناراضگی بول لی ہے یا اس کا اثر ہے بعض علاقے کے لوگوں سے میں نے کہا کہ آپ اب زمینوں کا ذمہ دارہ خود کی وہ نہیں کرتے اب نے کہا جی ہماری زمین ہم خود ذمہ دارہ کریں فصل نہیں دیتی اور کاشتکار کرتا ہے تو فصل ہو جاتی ہے سیر سیر کرنا. میں غور کرتا رہا خیر ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی کا روزی کا بندوبست نہ ہو تو محنت بھی کرتا ہے پریشان ہو کر فکر مند ہوتا ہے محنت کرتا ہے اگر نہیں ہوگا تو میں کیا کھاؤں گا اور جو خان آدمی ہوتے اس کو تو آسانی سے مل لگی لگتا ہے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا سکتا دوسرا سبب میں اس پر غور کر رہا تھا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس زمین کی میراث کی تقسیم نسل در نسل نہیں ہوئی ہوئی ہے تو آپ تو یہ تو حرام زمین ہے یہ کس کی ملکیت ہے بھائی لہذا جب وہ کاشتکار کام کرتا ہے تو اس کی محنت پر اس کی لال محنت پر اس, اس آدھا سا لال روزی نکل آتی ہے اور باقی آدھی جو رہتی ہے پھر مالک کو دے جاتا ہے وہ پتہ نہیں کس کی زمین ہے کون مالک ہے اس کا کئی نسلوں سے میرا تقسیمیں نہیں ہوئی, ہوئی لہذا پتہ نہیں چلتا کہ زمین کس کی ہے تو اس کی لال محنت کی وجہ سے تو یہ حرام زمین ہے سبحان اللہ یہ ہمارے جو پکری کے علاقے کی زمین اس پر شروع علماء کی ہوئی. جب وہ اہل بند آئے اس پر اس پر بات ہوئی کہ زمین کو تو نے قبضہ کیا ہے جی اس کا اب کیا ہوگا تو اس پر البا نے فتوا دیا کہ ابھی بھی اگر کوئی تو لوگ ٹرائب آدمی آ کر دو گوؤں کے ساتھ ثابت کر دے کہ اس کی ملکیت ہے تو آپ کو چھوڑنا پڑی اور جب کسی علاقے پر کسی لشکر کا یلگار ہو جائے یا ایک قوم کا دوسری قوم کا رپرس میں سے جو لوگ دستبردار ہو جائیں تو شکست کھا جائیں چلے جائیں اور پھر دوبارہ آ کر اس کی آبادی کے حالات ان رہیں اور زمین افااہ بنجر رہ رہی ہے اور تو دوسرا آدمی جو آباد کر رہا ہے تو اس پر پھر یہ بلکہ نافذ ہوگی اتنی مشکلات بلکہ نافذ ہو جائے گی ملکی لا کر دوسرے تو حرام زمین والی کا حرام گلا والا لطیفہ یاد تھا حرام گلا امداد صاحب کو یاد ہے یہ بول رہا بجلی گھر صاحب کا ہے گھر صاحب بنائے طور پر افریدی گئے نا کہا ہمارے افریدی آ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ استادی مسئلے ٹپوس لگا ایک مسئلہ پوچھنے کیا مسئلہ پوچھ ہے تو کو کہتے کہ حرام ملاب اسے مزکی؟ کہ اسے حرام یاپ کیا چیز ہے پتہ نہیں وہلاس تو کہ حرام ملاق سے کہتے تو اس, نے کیا اس طرح ہوا کہ ہمارے علاقے میں ان کے علاقے میں نمشد ہوتی ہے جو بالکل دیاتی علاقے نمشد ہوتی ہے نہ جماعت ہوتی نماز ہوتی ہے نا امام ہوتا ہے تو ان کو کسی نے کہا کہ جب رمضان ہو اور ترابی ہو اور ترابی ہے تو وہ نہ پڑی جائے پھر بہت بڑا نقصان ہے تو ان کو سمجھ آ کہ ترابی پڑنی ضروری ہے تو ترابی کے لیے تو امام چاہیے تو امام کا کیا کریں تم نے جا کر اپنے قریب کے علاقے کہہ کے امام اغوا کر لیے اغوا کر کے تراوی کے لیے لے گئے اس کو تو وہ کچھ لوگوں نے کہا کو دا ہر بلا گا بس مجھے وہ اور پریشان ہو گیا کہ اللہ سے اگوا کر کے لائے اور یہ لوکے تھے پیچھے نماز بھی تو حرام بلاؤ گے تو بستا پوچھنے کے لیے آ گئے تو خدمت مرتا کو خدمت کوابم کی رسو ہے خدمت کرے ان کی کھانا پینا ان کو دیں خدمت کریں اور ترابی پڑ تو جائیں پھر جب تلادی ختم ہو جائے پھر اپنے وطن کو پہنچا دیں گے ان کو پھر تمہاری نماز ہوتی ہے پھر بڑے خوش ہو گئے وہ مضبوط کہہ دیا عصل بات ہماری یہ تھی کہ جو, جو مشکلات تکالیف ہمارے ہم پیش آتی ہیں جواہد کہہ رہی ہے زہر الفساد بہر فل بر بہرے بماغ کا سبت الناف اس کی تریب میں جب یہ فساد ظاہر ہوا وہ انسانوں کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تھا ان ان کو کے کیے ہوئے بعض زمال کا مزہ چکھائیں ہو سکتا ہے کس نتیجے میں یہ اللہ کے طور رجوع ہو جائیں تو ہمارے ہمارے اپنے نفس کی جو اصلاح نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کی کوتاحیوں کی وجہ سے وہ بات پیدا ہوئی ہوئی چل ہمارا ایک سلسلہ کے ساتھ میں نے کہا بس کڑی ہوئی نہ کہا بس راگل ہو اس کے سے مجھے بارے میں کوئی مصیبت تکلیف پیش آ جائے تو آ جاتا ہے اور پھر جب چلا جاتے پھر حالات اچھے ہوتے پھر کون آتے ہیں تکلیف مصیبت آدمی آتا ہے نہ ہوتے کیا مسئلہ کہ کہ دے کر رو رو کہا کیا مسئلہ ہے ہر دل وقت سگریٹ کی اور قبضے کے بدراد وائی ہو میں نے کہا خراب اس کو میں نے اسلحا کر لے کر خراب, خراب خزو کا خراب, خراب, خراب تو میں ہوں تمہارے ساتھ میری کوئی اسلحہ کرو میرے بارے میں فکر کرو تو میں یہ ساتھ دلا رہا تھا کہ اگر وہ خراب ہے تو اس کی خرابی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے بابا دل میں یہ لیا کہ یہ خراب آدمی ہے یہ خبیص آدمی ہے تو جو جو آپ دل میں لے کر جاتے ہیں المومن مومن, مومن آئینہ ہے آپ کے کال میں بارے میں آ رہا ہے اس کے قلب میں آپ کے بارے میں آ رہا. یہ مثال تو میں نے کہیں سنائی ہے نا ہمارے انجینئر صاحب آیا کہا کہ بڑا غصے میں سے کہا تھا نان انجینئر ناشتے کار چاہتا نہ کہی تو خیر گیزر میں رائے نکل رہا تو میں نے کہا آپ دوبارہ جائیں گے اس کے پاس پھر پھر جاؤ میں نے کہا یہ آدمی اچھا آدمی ہے صدقہ خیرات کرتا ہے نماز پڑتا ہے آپ دل میں برا کبا کرتے کرتے جائیں گے اس کی اچھائیوں کا پھر وہاں جا کر بیٹھ جائیں وہ کام کر رہا بالکل نہ بولیں میں وہ فارغ ہوگا آپ سے پوچھے کہ لمبی صاحب آپ کیسے آئے ہیں پھر اس سے بات کریں اس نیت کے ساتھ میرا کہا ہے اس سے بات کرتا ہوں اللہ پاک نے چاہا تو کیا تم ہو جائے گا نہ چاہا اللہ نے تو یہ کیسے کر سکتے ہیں جس بات کو اللہ نہ کرنا چاہے تو یہ کیسے کر سکتا ہے اور پھر اس سے آ جانا کہہ دینا بس یہ گیا دوبارہ گیا پھر مل کر آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بتایا تھا میں کرتے ہو گیا وہاں پر میں بیٹھا نے کہا کیسے آیا میں نے کہا جی یہ میری ایک ضرورت ہے کہ ایک سانی سے ہو سکتی ہے تو بس اردو کرنے کے لیے میں آیا تھا ان کا دیکھا اڑا کاغذ میں اسی وقت کر کے مجھے دیا <مسحد> بسار یہ جو المومن, المومن، مومن و اور میرا مومن مومن کا ہے آپ جو اس جذبات لے کر گئے وہ منعقد ہوئے آپ کے لیے اس کے کلپ سے آپ کی طرف مناسب ہوئے ہمارے ایک بزرگ کے کسی کے بات آدمی کو کام کے لیے پیشے کہتے ہیں اور میرے ساتھ ان شاء اللہ کی بات اس کو مثبت کر دیتے ہیں پورا کر دیتے ہیں سچ بات ہے ہمارا رویہ کے ساتھ حسد کا لالچ کا کبر کا ریا کا یہ رویہ ہمارا ہمارا ہمارا یہی آدمیٹام کو مسئلے کا یہ حال ہے سانی جاتی کہے کہے کہ ردام تو روا نہیں تو لیکن اب میرا کبر جو ہے وہ مجھے پوچھنے کے لیے چھوڑتا نہیں ہے. میرا کبر جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے مجھے پوچھنے پھر ہم یوں سمجھتے کام میں نے کرنا ہے اور اس نے کرنا ہے جب ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ کام اللہ نے کرنا ہے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا ہے سب کام ہونا ہے تو ترتیب بھی جدا ہے سے گاڑی جی, میں نے میں نے کہا اپ نے افسر کو کہ ماہ دیر کھڑی نظر رکھا دا سیکرٹری دا ادب درذ نذیر ابا ครับ بھائی با دا خبر ا کولو تے نکا وا تا دا والے ڈاکٹر نو وری جے ماڑ خطرہ کر دے تے سیکرٹری بوئی نہ دا گڑے خطرے دی کھولے سڑائے دی دا خطرہ کے نہیں ڈاکٹران وئی دا کو سبو کھا وے کتابو کھا وے سب کو کہا ہوا کہ ہے کہ سگریٹ کے ماں ڈاکٹر میں نہ ڈاکٹر رفیق صاحب انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا آیا تھا بعد میں مکھان ہے مارکیٹ مزلا کر دی اور میرے گھر کا پردہ خراب کر دیا میں نے کہا آپ درخواست دیں پی ڈی آئی کو لیکن اس پہ یہ لکھیں کہ میرا پردہ خراب ہو رہا ہے لکھیں میری پرائیویسی خراب ہو رہی ہے جب آپ پردہ خراب ہو رہے کہیں گے یہ تو دکیا نیوز رو ہے روشن خیال ہی نہیں ہے دکیا نیوز روشن خیال اس دور میں پردے کی باتیں کر رہا ہے اور جب پرائیویسی آپ کہیں گے پرائیویسی تو نہیں ہے لگتے عدالتوں میں پرائیویسی خراب ہونا اور ہیومن رائٹ پرائیویسی ہیومن رائٹ ان پر تو بڑے جھگڑے کیسے چلتے ہیں بڑا خوش ہوا جی بڑا حیران بھی ہو بڑا خوشی بھی بھائی ہمیں کوئی مشورہ کر لے تو میں ساتھ جی کو ایسی آسان ترتیب بتا دیتا ہوں سب مشکل آسان ہو جاتی اطارک علی شاہ صاحب کا جو سکول ہے نا جس کا میں نام نہاد مشیر ہوں جی کہ کوئی بھی جب مشیر بنائے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مشیر ایسے ہی ہمارا نام اس کے لیے رکھنا ہے تاکہ لوگوں میں تعارف ہو جائے باقی کرنے نہ اپنی مرضی ہے ہم کیوں میں داخل ہو کر کوئی پوچھنے کے لیے بات آ جائے تو بتا دیتے ہیں نہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کوئی تھوڑا دام نے ہمارے اس لیے رکھا ہے کہ یہ کوئی ہمیں ہماری ہمیں دہاد دیں گے میں ایک دام دیہات بشیر ہوں اس ادارے کا کیا نام ہے اس نام گئے تھے چکدرا بھی گئے تھے اور میں بھی ہے جمال اکیڈمی جمال اکیڈمی الگ مشیر ہوں تو یہ ہے کہ ابو حیدر بخیر ہمارا نہ ہو تو دعوت کرتے ہیں باقی وہ کیا کرتے مجھے نہیں پتہ ایک دفعہ ہمارے ہم اجتماع کرتے اس علاقے میں سارے سلسلے والوں کو لے کر اپنے سکول کے پروگرام میں گئے نے جو بنا و سنگار کیا ہوا لڑکیوں کا شکر ہے اللہ کا کہ وہ نو دس سال کی تھی اوپر کی نہیں تھی اور ان سے جو کرائے ہمارے یہ جو مرید ہے یہ خوشخین ہے کھڑے ہوتے کہتے ہیں ایک مرید کو کسی نے کہا مارکی سال لڑکا تھا جنہیں ٹول کالج ٹول رقص تو, ناس تو, ناس تو, ناس تو اس کو کہتا ہے ضرورت پیسے ہونا چاہیے فائدے سے ہوتا ہے باقی اس کو بڑا فائدہ ہوا جلدی آدمی شاہ صاحب کی بات کر رہے تھے سادہ مشورہ دینا اسے پولیو والے آ رہے ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو پولیو کے قطرے دیتے ہیں تو میں کیا کروں اور کو کہا کہ ڈاکٹر فضا نہیں چھوڑتے سر میٹنگ میں مجھ پر بات آئی ہے پولیو دن مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے. تو اسے میں نے کہا کہ آپ ان سے کہا کریں کہ بچے تو والدین سکول میں میرے پاس بھیجتے ہیں میں ان کا کوئی کام والدین کی پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تو لہذا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے والدین سے پوچھوں ہو سکتا ہے انہوں نے یہ سارے کرائے ہوئے ہوں میں نے اوپر نے دیکھا یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے نہیں ہے ڈاکٹر بزار سے کہتے ہیں اپنے سامنے نہ ٹکرایا کرو کسی کو اصول سے ٹکرایا کرو ہاں جی تو جائے ٹکرایا ٹکرا رہا اس نے یہ کہا پھر دوسرا جو ہے تو میں نے معلوم کیا میں نے کہا کہ یہ تو ساتھ ساتھ سے کم کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ میرے پاس بچے سات سات سے زیادہ عمر والے ہیں جب یہ دو روکھ لیے سے جان چھوٹ گئی پھر نہیں آئے ایک تو ہوتی ہے سدر لوہی جس سے ہم اپنے کھڑا کرتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ہمارے نفس کی کہ ہمارے نفس کا کیبل اصل لالہ ریاض ہے یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں جب اس کی اصلاح ہو جائے تو مسائل کی کھڑا ہونے کی جو بنیادی درست ہو گئی تو مسئلہ کیسے کھڑا لے آپ کو ایک عملی مثال ہے آپ کو سناتا ہوں تو اس کا عملی مثال سے بات سمجھ جاتی آتی ہمارے ایک ڈاکٹر محمد رسن ہوتے تھے وہ شہید ہو گئے فات کے حادثے میں کی مصرح فرمائے اسے میں نے تیار کیا سروزے کے لیے سروزے کے لیے تیار کیا میں اس کو کیا لے, لے جانے کے لیے تو ان کے خاندان کے تعلقات جماعت اسلامی سے تھے جماعت اسلامانی کے کاج میں آئے ہوئے ہیں اور بڑا خفا ہے کہ سروزگری کے اس کو لے کر جاتا ہے ہمارا آدمی ہمارا خاندان کا نہیں ہمارا ہاتھ سے نکال رہا ہے تو اس نے کہا جی آپ لوگ نہیں علمنکر نہیں کرتے اور آپ لوگ جو ہے تو بس برائی کو چھیڑتے ہی نہیں اپنے آپ کو آرام سے رکھتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں تو وہ کیا ہے تو ضعیف ایمان حریض میں گیا کہ آیا گئے ایمان ہے ای تو ضعیف ایمان ہے اس آدمی کا جو برائی کو نہیں روکتا ہے تو خیر بات سے بات کی, کی, کی, کی. تو میں نے کہا جی دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو درست کرنے کی توفیق حقیقت فرمائے میں نے کہا مامون صاحب آپ رشتہ تیار کریں جلدی نہ پھر وہ آدمی شروع ہوا پھر اس نے اور سخت روی اختیار کیا مجھے گرم کرنے کے لیے خوب باتیں سنائی آپ دینی ترتیب بھی نہیں ہے آپ کا ایمان ہی آپ لوگوں کا کمزور ہے آپ لوگ برائی کو روکتے ہی نہیں ہیں اس کے ساتھ پتہ ہی نہیں کرتے ہیں ساری باتوں سے مکمل کر دیے میں نے کہا جی یہ ہے کہ ہمارا تو اپنے کامل ہونے کا دعوی ہی نہیں ہے جو آپ برائیاں کا سارے بیان کر رہے ہیں ساری کی ساری امیں ہیں جو برائیاں آپ نے بیان کی یہ ساری اممیں. ہم جو ہے تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے آپ ہمارے لیے دعا کریں گے آپ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں گے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ سے بات والا فضل فرمائے تو آدمی کو اندازہ ہوا کہ یہ تو خطرناک آدمی ہے, نہیں ہے. تو بات گرم ہوتی ہے جب ایک آدمی کہتا ہے کہ گول مکھ رہا کہ گول بستہ تو کہتا ہے بس آگے گول بستہ کو کیا جا بہت آدمی صحیح ہے اور کھینچنا ہوتا ہے علمگیر بابے چوتھے نمبر پر تو کیا تھا بولڈ کھینچنا ہوتا کرنا او معرفت محتاف کیا آپ نے تو عظیم مارفت سیکھی والا شہباز گٹائی والا تاتا کو یاد ہے دادا صاحب کو یاد ہے نا جس کی شادی یاد آ جاتا ہے جس کی شادی نے بھول جاتا ہے ایک عورت نے سنا کہ ایک جگہ پیر صاحب ہیں ایسے کامل پیر صاحب ہیں دم کرتے ہیں بس مسئلے حال ہو جاتے ہیں عورت چلی گئی, سے سے دم میں گئی. او اس نے کہا کہ دم کر کے دم دم لے کر جائیں گی آپ گھر میں جس بار سال کے ساتھ, ساتھ لڑائی اگر شروع ہو جائے نا تو آپ اس کو دونوں دانتوں کے نیچے جبڑے میں رکھ لیں گے جتنا وہ برزور پر کرے گی آپ گیٹی پر دور کریں گے <laughs> <laughs> بس تھوڑی جائے پھر لائٹ ختم ہو جائے بس باقی اس نے جائے تو گیٹی پر رکھا راتوں <coughs> میں رکھی جو گالیاں دیر سے زور کرتی تھی بس تھوڑی دیر کے بعد پیر پکار ٹھیک ہے چل شیو ہو جائے آج, آج آج میں تو سمجھتا ہوں میں سزا لا ہوں لیکن مجھ سے زیادہ سادھا کوئی نہیں ہے <laughs> سجم شیوا والے جنگ ختم شی ہوا ختم سال احتقاد ہو گئی تھی سو آگے آئے کھلا ہے بندے ہوا کر اکورو, اکورو, ریڈیو ٹیلی ویژن کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی ڈرامے ڈرامے کچھ بھی نہیں ہوتے ڈرامے ہوتے تھے اور لڑائی مردوں کی لڑائی حاجی کوئی جرگے کوئی استبا یہ سارے تماشے ہوتے تھے تو ہم جب کھیل لے ہوتے تھے نا ہمارے وقت میں تو دیہاتی علاقے میں تو کھیل پر کون خرچہ کرتے بچوں کے گولی ڈنڈا تود کے درخت ہے ایک لکڑی کاٹ جس کا ڈنڈا ہو گیا دوسری کاٹ جس کا وہ ہو, ہو گئی ڈنڈا شوا وہ بند گئی تو اس میں بات بھول گئی ڈرامے تو کھیل رہے ہوتے تھے نا تو کہتے تھے سارے بچے جو ہے گلی ڈالے چھوڑ کے دوڑ کے چلے جاتے تھے سارے جب ہو جاتے جب ہو جاتے تھے زیادہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تھے تو ایک آدمی اپنی زبان کی ڈکشنری سیکھتا تھا نا کیونکہ hmm. ایسی ایسی گاڑی چن کر نکالتی تھی تارک تو یہ سنا تھا کہ بازو باسی کی بڑی دلچسپ ہوتی تھی وہ بچوں کو گولی جڑا سب نہیں کھیلتا تھا کچھ دنوں لڑائی نہیں ہوئی مزہ نہیں آیا ڈرامہ ہی نہیں دیکھتا سبحان اللہ جی سچ بات ہے نف کہہ کے درست ہو آدمی جو رحمت بنتا ہے رحمت آدمی رحمت بن جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ سچ بات ہے دورے تفصیل کرنے سے اصلاح نف سنا ایسی بات نہیں ہے ختم دورہ ادیض کرنے سے اصلاح ایسی بات ختم صاحب خفا ہوگا وہ تو پہلے وحلے میں تو معلومات جمع کرتے ہیں مدارس میں تو معلومات جمع کرائی جاتی ہیں پھر معلومات پر محنت اور مجاہرہ کرنا ہوتا ہے مزید طریقت کہتے ہیں اس کو ہے طریقہ تو وہ طریقہ ہے وہ ترتیب اور طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اس معلوم کو معمول کیا جاتا ہے معلوم پر عمل کرایا جاتا ہے اس کے لیے طریقت کا طریقہ ہے اور وہ صرف نہ ہوا اور منتق فلسفہ ہاں جی اور معنی اور سارے کی ساری چیزیں سیلاتا ہے حضرت محمد اللہ علیہ نے ایک آدمی کو خلافت دی اور ان سے کچھ حرکت ایسی ہو گئی کہ جس سے خودنمائی خود نمائی جب آپ لوگ اپنی پروجیکشن کرنا اپنی خودنمائی اپنی داری تاریخ اپنی خودنمائی اور اپنی شخصیت کا پرچار کیا کچھ ہو گیا تو ان کو بلایا آپ نے ان سے کہا کہ آپ میری بجٹ شروع ہونے سے پہلے کھڑا ہو کر کھا کریں گے کہ اے لوگوں میں فلانے علاقے کا جلا ہوں اور یہاں آ کر جو ہے تو کچھ کوشش محنت کر لی حضرت صاحب نے دیر دی. زرب, زرب, اور اسرت ذریعہ وہ ہے ذرب یزربند وضور بذرب فذا کا مضروبن اور اسم جنت کی زبان مقرر کی گئی ہے اور حضور صلی اللہ سے زبان نے منتخب فرمائی دو ہزار الفاظ ہیں ان کی گردار اور الفاظ ہے جو بنتے ہیں چالیس بابوں سے ان کی گردان مجھے میرے استاد صاحب نے دس دن میں سرس میر کے چالیس باب یاد کرائے ہیں تو دا جدا گردان میں اعلان کراتے رہے کراتے رہے اس کے بعد نس کے سارے بل کا تھو پان نکال کے رکھتے کیا جان صاحب آپ کو مولوی عبد الکریم صاحب یاد ہے مولوی عبد الکریم صاحب جو مولانا صاحب کی مسجد میں کبھی کبھی آتے تھے جی. وہ فوج میں خطیب ہوتے تھے جی. تو جس دن آتے تھے مولانا صاحب ان سے بیان کراتے تھے ایسے لذیذ بولتا تھا کہ آدمی ایسی مولانا صاحب نے نفس کو دبانے پر بیان کیا تو اس آخر میں اس سے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اس پاس بیچی <تصال> بڑے ایسے <حسن> لوگ <تصال> اللہ کی کی وفات ہو گئی اس مودی صاحب کو بیان کے لیے کھڑا کر دیا مڑے بیان نہیں کرا جب مردے کو تمل کر لیتے ہیں تو بیان یہاں پشاور میں ہوتا ہے بیان پر کھڑا کر دیا تو میں نے کہی یا اللہ خدے خیر کی دام مرئی سے مڑے مانے بخل با خاندے یہ اب جنازے میں لوگوں کو ہنسائے گا اب کیا ہوگا جی اس کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا جذبات غام کے خف کی کے حالات ہوتے ہیں اور خود نہیں ہنستا تھا اس نے جب بیان کیا تو اس نے بیان کیا کہ یو محمد شرکاسو نئے کاجی صاحب اگر وفات کے دو وہ بہت کمزور ہو گیا آخر وفات قریب ہو گئی تو بیٹھوں نے بیٹھے بڑے سالے سے بڑے تابے دار تھے نے کہا کہ کوئی ارمان کہے تھا کہ ہم پورا کرنے کے بعد یہ ارمان نہ رہے کہ ہمارے والد صاحب کا کوئی ارمان دہ گیا تو پر, پر نہ ہن سکتے ہیں چلو خیر جی اب کچھ قابو کیا لوگوں نے, اس کو تو. تو اس نے کہا کہ کہ وہ بیٹے بھی رحان ہو گئے کہ اب ابارا صاحب مرنے کے قریب ہو کہتے شادی میں تو کہتے ہیں اس نے پھر بڑی حکمت کی بات اس سے نکالی اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی مجھ سے کوئی سنت نہیں رہی ہے ساری زندگی مجھ سے کوئی سنت ترک نہیں ہوئی ہے تو اب مجھے کم ہے کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کی آپ کے واجب مطالعات بیوا رہ گئی تھے ترک ہوتی ہوئی رہی ہے پورا کرنے والے ایسی کیفیت ہو رہی تھی آدمی کی ایک آدمی کا سنت کا اور سنت کا پورا کرنے کا یہ جذبہ ہے ایک جو رہ گئی ہے تو نے موت سے پہلے اس کو کیسے پورا کر لوں سے ایک اس تا تا یاد دے سیار تا اللہ La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Ya Allah